أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وَإن تصبهم بما قدمت فإن الانسان كفور پھر اگر وہ اعراض کریں تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگران بنا کر نہیں بھیجا آپ کے ذمہ تو پہنچا دینا ہی ہے اور بلا شبہ جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اطراتا یا اطراع لگتا ہے اور اگر انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے تو بلا شبہ انسان بہت ہی ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ ہے يَشَاءُ يَهَبُ میں يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ کو آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے جسے چاہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہے صرف بیٹے عطا کرتا ہے او یو زہم اویو زَ قدیر یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے بے شک کو خوب جاننے والا بہت قدرت والا ہے اور یہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس کے سے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر الہام مطلب دل میں الکا کر کے یا پردے کے پیچھے سے یا فرشتہ بھیج کر اور وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے وہی کرتا ہے بلا شبہ وہ بلند مرتبہ خوب حکمت والا ہے وکین اوہ نہنوری بین و ان لہدی مستقین اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے ایک روح قرآن کی وہی کی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے لیکن ہم نے اسے نور بنا دیا ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں اور بلا شبہ آپ سیدھے رستے ہی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس اللہ کے رستے کی طرف جو آسمانوں اور زمین کے ہر چیز کا مالک ہے آگاہ رہو اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف جیسے دوسرے مقام پر فرمایا سرح بکرا آمبر دو سو بہتر اور سراد آیت نمبر چالیس اور سیقر سر غاشیہ آیت نمبر اکیس اور بائیس ان سب کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے پیغام لوگوں تک پہنچا دے مانے نہ مانے آپ سے اس کی باز پرست نہیں ہوگی کیونکہ ہدایت دینا آپ کے اختیار میں ہی نہیں ہے یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے پھر یعنی وسائل و رزق کی فراوانی صحت وافیت اولاد کی کثرت جا و منصب وغیرہ پھر یعنی تکبر اور غرور کا اظہار کرتا ہے ورنہ اللہ کی نعمتوں پر خوش ہونا یا اس کا اظہار ہونا ناپسندیدہ عمر نہیں لیکن وہ تحدیث نعمت اور شکر کے طور پر ہو نہ کہ فخر وریا اور تکبر کے طور پر پھر مال کی کمی بیماری اولاد سے محرومی وغیرہ پھر یعنی فوراً نعمتوں کو بھی بھول جاتا ہے اور منعم مطلب نعمتیں دینے والے کو بھی یہ انسانوں کی غالبی یا غالب اکثریت کے اعتبار سے ہے جس میں ضعیف ایمان لوگ بھی شامل ہیں لیکن اللہ کی نیک بندے اور کامل الایمان لوگوں کا حال ایسا نہیں ہوتا اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لأمر المؤمن ان امره كلہ له خیئ وليس ذالک لأحد انلا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فكان خیرا له وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا له بہوالے سحی مسلم حدیث نمبر دوہزار مطلب مومن مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے یقیناً اس کا تمام معاملہ خیر ہی ہے اور یہ مومن کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے اگر اسے خوشی ملے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے پھر یعنی کائنات میں صرف اللہ ہی کی مشیت اور اسی کی تدبیر چلتی ہے وہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا کوئی دوسرا اس میں دخل اندازی کرنے کی قدرت و اختیار نہیں رکھتا پھر یعنی جس کو چاہتا ہے زوجین مذکر اور معنث دونوں دیتا ہے یا ذکور و اناس دونوں کو ملا کر جوڑا بنا دیتا ہے اس مقام پر اللہ نے لوگوں کی چار قسمیں بیان فرمائی ہیں ایک وہ جن کو صرف بیٹے دیے دوسرے وہ جن کو صرف بیٹیاں تیسرے وہ جن کو بیٹے بیٹیاں دونوں اور چوتھے وہ جن کو بیٹا نہ بیٹی لوگوں کے درمیان یہ فرق اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے استفاوتِ الہی کو دنیا کی کوئی طاقت بدلنے پر قادر نہیں ہے یہ تقسیم اولاد کے اعتبار سے ہے تخلیق کے اعتبار سے بھی انسانوں کی چار قسمیں ہیں پہلی آدم علیہ السلام کو صرف مٹی سے پیدا کیا ان کے یا ان کا باپ ہے نہ دوسری قسم حضرت ہوا کو ادب علیہ السلام سے یعنی مرد سے پیدا کیا ان کی ماں نہیں ہے تیسری قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف عورت کے بطن سے پیدا کیا ان کا باپ نہیں ہے چوتھی قسم اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں کے ملاب سے ان کے باپ بھی ہیں اور مائیں بھی فیصب خان اللہ علیم القدیر بحالے تفسیر بن کثیر پھر اس عادت میں وہی الٰہی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں پہلی یہ کہ دل میں کسی بات کا ڈال دینا یا خواب میں بتلا دینا اس یقین کے ساتھ کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے دوسری پردے کے پیچھے سے کلام کرنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہے طور پر کیا گیا تیسری فرشتے کے ذریعے سے اپنی وہی بھیجنا جیسے جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغمبروں کو سناتے رہے پھر روحن سے مراد قرآن ہے یعنی جس طرح آپ سے پہلے اور رسولوں پر ہم وہی کرتے رہے اسی طرح ہم نے آپ پر قرآن کی وہی کی ہے قرآن کو روح سے اس لیے تعبیر کیا ہے کہ قرآن سے دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے جیسے روح میں انسانی زندگی کا راز مزمر ہے پھر کتاب سے مراد قرآن ہے یعنی نبوت سے پہلے قرآن کا بھی کوئی علم آپ کو نہیں تھا اور اسی طرح ایمان کی ان تفصیلات سے بھی بے خبر تھے جو بعد میں آپ پر نازل کی گئی پھر یعنی قرآن کو نور بنایا اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہیں یا اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت سے نواز دیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ قرآن سے ہدایت و رہنمائی انہی کو ملتی ہے جن میں ایمان کی طلب اور تڑپ ہوتی ہے وہ سے طلب ہدایت کی نیت سے پڑھتے سنتے اور غور و فکر کرتے ہیں چنانچہ اللہ ان کی مدد فرماتا ہے اور ہدایت کا رستہ ان کے لیے ہموار کر دیتا ہے جس پر وہ چل پڑتے ہیں ورنہ جو اپنی آنکھوں کو ہی بند کر لیں کانوں میں ڈاٹ لگا لیں اور عقل و فہم کو ہی بروئے کار نہ لائیں تو انہیں ہدایت کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے جیسے فرمایا من مكان بعید سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر چوالیس کہہ دیجیے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یا لے آئے ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے پھر یہ سرات مستقیم اسلام ہے اس کی اضافت اللہ نے اپنی طرف فرمائی ہے جس سے اس رستے کی عظمت و فقامت شان واضح ہوتی ہے اور اس کے واحد راہ نجات ہونے کی طرف اشارہ بھی پھر یعنی قیامت والے دن تمام معاملات کا فیصلہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگا اس میں سخت وعید ہے جو مجازات مطلب جزا و سزا کو مستلزم ہے سامعین کرام یہاں انتہا ہوتا ہے سورہ شعرا کا اور آغاز ہوتا ہے سورہ ظخرف کا تو سورہ ظخرف ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں انانوے ان رکو ہیں ساتھ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 بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو اور بلا شبہ وہ ہمارے پاس اصل کتاب مطلب لوہے محفوظ میں بہت بلند مرتبہ نہایت حکمت والا ہے عنكم ان کو کیا پھر ہم تم سے اس بنا پر منہ مو موڑ کر ذکر و نصیحت روک لیں گے کہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو اب چلتے آیات کی تفسیر کی طرف جو دنیا کی فصیح ترین زبان ہے دوسرے اس کی یا اس کے اولین مخاطب بھی عرب تھے انہیں کی زبان میں قرآن اتارا تاکہ وہ سمجھنا چاہیں تو آسانی سے سمجھ سکیں پھر اس میں قرآن کریم کی اس عظمت اور شرف کا بیان ہے جو ملۂ اعلیٰ میں اسے حاصل ہے تاکہ اہل زمین بھی اس کے شرف و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کو قرار اس کو قرار واقعی اہمیت دیں اور اس سے ہدایت کا وہ مقصد حاصل کریں جس کے لیے اسے دنیا میں اتارا گیا ہے امل ام کتابی سے مراد لوہ محفوظ ہے پھر اس کے مختلف معنی کیے گئے ہیں مثلا پہلا تم چونکہ گناہوں میں بہت منہمک اور ان پر مصر ہو اس لیے کیا اس لیے کیا تم پہ یا تم یہ گمان کرتے ہو اس لیے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں واض نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے دوسرا یا تمہارا کفر اور اسراف پر ہم تمہیں کچھ نہ کہیں گے اور تم سے درگزر کر لیں گے تیسرا یا ہم تمہیں ہلاک کر دیں اور کسی چیز کا تمہیں حکم دیں نہ منع کریں چوتھا چونکہ تم قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہو اس لیے ہم انزال قرآن کا سلسلہ ہی بند کر دیں پہلے مفہوم کو امام تبری نے اور آخری مفہوم کو امام بنی کثیر نے زیادہ پسند کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے خیر اور ذکر حکیم مطلب قرآن کی طرف دعوت دینے کا سلسلہ موقوف نہیں فرمایا اگرچہ وہ اعراض و انکار میں حد سے تجاوز کر رہے تھے تاکہ جس کے لیے ہدایت مقدر ہے وہ اس کے ذریعے سے ہدایت اپنا لیں اور جن کے لیے شقاوت لکھی جا چکی ہے ان پر حجت قائم ہو جائے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَكَمْ أَعْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان کے پاس جو بھی نبی آتا وہ اس سے مزاق ہی کرتے تھے فہلکھ بخش پھر ہم نے ان سے کہیں زیادہ زور آور لوگ ہلاک کر دیے اور اگلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے وَلَئِن سألتهم من خلق السماوات خلقهن اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو یقیناً وہ یہی کہیں گے کہ انہیں نہایت غالب خوب جاننے والے نے پیدا کیا جعل جعل لعلكم وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ نزل من ماء بقدر به كذلك اور وہ اللہ جس نے آسمان سے پانی ایک اندازے سے نازل کیا پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا اسی طرح تم دوبارہ قبروں سے نکالے جاؤ گے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو ہوئی تمئی تاکہ تم ان کے تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر بیٹھو پھر جب ان پر متوازن ہو کر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت یاد کرو اور تم کہو وہ اللہ پاک ہے جس نے اسے ہمارے تابع کر دیا ورنہ ہم اسے قابو میں کر لینے والے نہیں تھے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اہلی مکہ سے زیادہ زور آور تھے جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کینشد سرمومن آیتمر بیاسی وہ ان سے تعداد میں اور قوت میں کہیں زیادہ تھے پھر یعنی قرآن مجید میں ان قوموں کا تذکرہ یا وصف متعدد مرتبہ گزر چکا ہے اس میں اہل مکہ کے لیے تحدید ہے کہ پچھلی قوموں یا پچھلی قومیں رسولوں کی تکزیب کی وجہ سے ہلاک ہوئیں اگر یہ بھی تکذیب رسالت پر مصر رہے تو ان کی مثل بھی یہ ہلاک کر دیے جائیں گے تو ان کے مثل بھی یہ ہلاک کر دیے جائیں گے پھر لیکن اس اعتراف کے باوجود لیکن اس اعتراف کے باوجود انہی مخلوقات میں سے بہت سو کو ان نادانوں نے اللہ کا شریک ٹھہرا لیا ہے اس میں ان کے جرم کی شناخت و قباحت کا بھی بیان ہے اور ان کی صفحت و جہالت کا اظہار بھی پھر ایسا بچھونا جس میں سباعت و قرار ہے تم اس پر چلتے ہو کھڑے ہوتے اور سوتے ہو اور جہاں چاہتے ہو پھرتے ہو اس نے اس کو پہاڑوں کے ذریعے سے جما دیا تاکہ اس میں حرکت و جنبش نہ ہو پھر یعنی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے رستے بنا دیے تاکہ کاروباری تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے تم آ جا سکو پھر جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی ہے جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکتی ہے یا جس سے تمہاری ضرورت پوری ہو سکے کیونکہ قدر حاجت سے کم بارش ہوتی تو تمہارے لیے مفید ثابت نہ ہوتی اور زیادہ ہوتی تو طوفان بن جاتی جس میں تمہارے ڈوبنے اور ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتا پھر یعنی جس طرح بارش سے مردہ زمین شاداب ہو جاتی ہے اسی طرح قیامت والے دن تمہیں بھی زندہ کر کے قبروں سے نکال لیا جائے گا پھر یعنی ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا نر اور مادہ نباتات کھیتیاں پھل پھول اور حیوانات سب میں نر اور مادہ کا سلسلہ ہے بعض کہتے ہیں اس سے مراد ایک دوسرے کی مخالف چیزیں ہیں جیسے روشنی اور اندھیرا مرض اور صحت انصاف اور ظلم خیر اور شر ایمان اور کفر نرمی اور سختی وغیرہ بعض کہتے ہیں ازواج اصناف کے معنی میں ہے تمام انواع و اقسام کا خالق اللہ ہے پھر لتست بیمانہ لتستقر یا لیتست جم کر بیٹھ جاؤ یا چڑھ جاؤ وہور ہی میں ضمیر واحد مع ترکبون سے معترکبون میں سے ماں موصولہ کی طرف راج ہے فرا کہتے ہیں کہ ظہور جمع کی اضافت ہا ضمیر واحد کی طرف کی گئی ہے کیونکہ اس سے مراد جنس ہے تو ضمیر واحد جمع کے معنی میں ہے یعنی اس اس جنس کی پشتوں پر پھر یعنی اگر ان جانوروں کو ہمارے تابع اور ہمارے بس میں نہ کرتا تو ہم انہیں اپنے قابو میں رکھ کر ان کو سواری بار برداری اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے تھے مقرنین مقرنین بمعنی مطیقین ہیں طاقت رکھنے والے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإن ربنا و ربنا اور یقیناً ہم اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز مطلب اولاد ٹھہرا دیا بلا شبہ انسان تو کھلن کھلانا شکرہ ہے ام اتخذ مم ممی اخلق بناتی اصفاکم بالبنین کیا اس نے ان میں سے جو پیدا کرتا ہے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم مثلاً مثلاً كَظِيمٌ اور جب ان میں سے کسی کو اس بیٹی پیدا ہونے کی بشارت دی جاتی ہے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے جبکہ وہ غم سے بھرا ہوتا ہے کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑتے میں یا جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کیا وہ اللہ کی اولاد ہے جس کی زیور میں پرورش کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں اپنی بات واضح نہیں کر پاتی اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں رحمان کی بیٹیاں ٹھہرایا ہے کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے حاضر تھے ان کی شہادت ضرور لکھی جائے گی اور ان سے اس چیز کی پوچھ گچھ ہوگی وانا اشاء الرحمان ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون اور انہوں نے کہا اگر رحمان چاہتا تو ہم ان جھوٹے معبودوں کی عبادت نہ کرتے انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں وہ تو صرف تیر تکے چلاتے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پر سوار ہوتے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے اور سبحان حین سے لمقلبون تک آیت پڑھتے اس کے بعد خیر و وعافیت کی وہ معصور دعا مانگتے جو حدیث کی کتابوں سے منقول ہے دعاؤں کی کتابوں میں دیکھ لیجئے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو بیالیس پھر ایباد سے مراد فرشتے اور جز ان سے مراد بیٹیاں یعنی فرشتے جن کو مشرقین اللہ کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی عبادت کرتے تھے یوں مخلوق کو اللہ کا شریک اور اس کا جز مانتے تھے حالانکہ وہ ان چیزوں سے پاک ہے بعض نے جز سے یہاں نظر و نیاز کے طور پر نکالے جانے والے وہ جانور مراد لیے ہیں جن کا ایک حصہ مشرقین اللہ کے نام پر اور ایک حصہ بتوں کے نام پر نکالا کرتے تھے جس کا ذکر سورہ نام آیتمبر ایک 136 میں ہے پھر اس میں ان کی جہالت اور صفحات کا بیان ہے جو انہوں نے اللہ کے لیے اولاد بھی ٹھہرائی ہوئی ہے جسے یہ خود ناپسند کرتے ہیں حالانکہ اللہ کی اولاد ہوتی تو کیا ایسا ہی ہوتا کہ خود تو اس کی لڑکیاں ہوتی اور تمہیں وہ لڑکوں سے نوازتا پھر یوں نشو سے ہے نشو سے ہے بیمانہ تربیت اور نشو نما عورتوں کی دو صفات کا تذکرہ بطور خاص یہاں کیا گیا ہے پہلی ان کی تربیت اور نشو نما زیورات اور زینت میں ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سے ان کی شخصیت کی کمی کو پورا کیا جاتا ہے دوسری اگر کسی سے بحث و تکرار ہو بحث و تکرار ہو تو وہ اپنی بات بھی صحیح طریقے سے واضح نہیں کر سکیں کر سکتیں نہ فریق مخالف کے دلائل کا توڑ ہی کر سکتی ہیں یہ عورت کی وہ دو فطری کمزوریاں ہیں جن کی بنا پر مرد حضرات عورتوں پر ایک غ فضیلت رکھتے ہیں سیاق سے بھی مرد کی یہ برتری واضح ہے سیاق سے بھی مرد کی یہ برتری واضح ہے کیونکہ گفتگو اسی ضمن میں ہو رہی ہے کہ مرد و عورت کے درمیان فطری تفاوت ہے جس کی بنا پر بچی کے مقابلے میں بچے کی ولادت کو زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور کیا جاتا تھا اور کیا جاتا تھا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 پھر یعنی جزاء کے لیے کیونکہ فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی یعنی جزا کے لیے کیونکہ فرشتوں کے بنات اللہ ہونے کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوگی پھر یعنی اپنے طور پر اللہ کی مشیت کا سہارا یہ ان کی ایک بڑی دلیل ہے کیونکہ ظاہراً یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے لیکن یہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ اس کی مشیت اس کی رضا سے مختلف چیز ہے ہر کام یقیناً اس کی مشیت سے ہی ہوتا ہے لیکن راضی وہ انہی کاموں سے ہوتا ہے جن کا اس نے حکم دیا ہے نہ کہ ہر اس کام سے جو انسان اللہ کی مشیت سے کرتا ہے انسان چوری بدکاری ظلم اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہ دے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لے اس کے قدموں کو روک دے اس کی نظر صلب کر لے لیکن یہ جبر کی صورتیں ہیں جبکہ اس نے انسان کو ارادہ و اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ اسے آزمایا جائے اس لیے اس نے دونوں قسم کے کاموں کی وضاحت کر دی ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہے ان کی بھی اور جن سے ناراض ہوتا ہے ان کی بھی انسان دونوں قسم کے کاموں میں سے جو کام بھی کرے گا اللہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا لیکن اگر وہ کام جرم و معصیت کا ہوگا تو یقیناً وہ اس سے ناراض ہوگا کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا استعمال غلط کیا تاہم یہ اختیار اللہ دنیا میں اس سے واپس نہیں لے گا البتہ اس کی سزا قیامت والے دن دے گا